سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 21 او الَم یَسِعُ فِی الْأَرْضِ کیا وہ زمین میں نہیں چلے فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا حشر وہ دیکھ لیتے کانوہم اشد منہم قوا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ آسارن فی الدے اور ان سے بھی زیادہ زمین میں مکانات و نشانات رکھتے تھے آسارن سے مراد مکانات ہیں قلعے ہیں کھیت مویشی ہیں زمین کے اندر ان کے پاس نعمتیں ان سے زیادہ تھیں فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ذُنُوب کے معنی گناہ پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جب اللہ تعالی کی طرف سے گرفت آئی وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُبْ تو اللہ تعالی کی گرفت سے اور عذاب سے بچانے والا ان کے لئے کوئی نہیں تھا کوئی انہیں نہ بچا سکا لال کبھی ان کا نت تین رسول یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے فک تو انہوں نے انکار کیا اللہ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا نصیحت آ جانے کے بعد انسان اگر نصیحت پر عمل نہ کرے اور زندگی گناہوں میں گزارے تو بہت بڑی نادانی ہے ان نہ بے شک اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقتور ہے قوی ہے شدید شدید عذاب دینے والا ہے گناہ گار ظالم یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے غزب سے بچ سکے گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى آیات نام اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا ہماری نشانیوں کے ساتھ وہ مبین روشن واضح غلبے کے ساتھ کہ باوجود طاقت کے فروان ان کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھا سکا اور موسا علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اللہ تعالی نے آپ کو وہ غلط عطا فرمایا الہ فرعون فرعون کی طرف موسا علیہ السلام کو بھیجا وہ حامانا اور حامان کی طرف فرعون کو برباد کرنے والا اور غلط مشورہ دینے والا وہ حامان تھا خیر اس میں فرعون کا بھی قصور ہے بندہ غلط مشورہ کیوں قبول کرے وہ اور قارون کی طرف فقولر کزاب بس ان لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ سلام جادوگر ہیں اور بہت بڑے جھوٹے ہیں نعوذ باللہ بلّہ ظالے اب تین کردار یہاں بیان کیے گئے ایک ہے فرعون ایک ہے حامان اور تیسرا ہے قارون فرعون کو اقتدار ملا حامان کو صاحب اقتدار کا قرب ملا اور قارون کو دولت ملی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو راگ گرائے سے ہٹا دیتی ہیں جب انسان دولت کے نشے میں ہوتا ہے بے شمار وہ گناہ کر لیتا ہے تو قارون کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ دولت نے قارون کو تباہ کر دیا تمہیں دولت کے فریب سے اور غرور سے بچنا ہے دولت کے حصول کی خاطر بے شمار گناہ کیے جاتے ہیں دولت کی وجہ سے ہی غریبوں کو حقیر اور کمزور کم تر سمجھا جاتا ہے آج کئی لوگ اپنے سیٹ کی وجہ سے اپنے افسروں کی وجہ سے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہمان ان کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جس نے فرعون کا قرب پا کر صاحبی اقتدار اور حکومت والے کا قرب پا کر اس نے چاپلوسی کی اور فرعون کو خوش کرنے کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کی تقزیب کی اور فرعون کا جو کردار ہے وہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو اقتدار کے نشے میں یہ کسی عہدے اور منصب کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں فلم پھر جب جا بالحقی مین عند ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے حضرت موسا علیہ السلام قلو تو وہ کافر بولے اقتلو تم قتل کرو ابناء نہ الدین آ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو موسا علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے یعنی مسلمانوں کے بیٹوں کو قتل کر دو وستا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑو ماں کئی نی بلال کافروں کا تمام مکر و وہ گمراہی میں ہے یعنی کافر جتنے داؤ چلا لے آخرکار اسے بھی مرنا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کے لیے تباہی ہے وہ فرعون, فرعون حضرت موسا علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ ڈرتا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ موسا علیہ سلاط وسلام کے بارے میں کوئی قدم اٹھا سکے مگر بھرے دربار میں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا تھا کہ میں تو موسا علیہ سلاط وسلام کو شہید کرنا چاہتا ہوں میرے مشیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے وقال قول اور فراؤن نے کہا ضروری اے لوگوں مجھے اجازت دو مجھے چھوڑ دو اخت الم تاکہ میں موسا علیہ السلام کو شہید کر دوں یعنی اس کا انداز یہ تھا گویا کہ کسی نے اس کو روکا ہوا ہے حقیقت یہ تھی کہ اس کی طاقت ہی نہ تھی اس کی ہمت ہی نہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو وہ رو ببدا دب دب دب دیا کہ فر اس قدم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسا علیہ السلام کو قتل کروں شہید کروں ول یا رَبَّهُ ہو اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے اپنے رب کو بلائے اور دیکھتے ہیں پھر اس کا رب کیسے اس کو بچاتا ہے اس طرح کی بری باتیں اور بے ادبی کی باتیں فرون نے کہیں انی اخافو بے شک میں ڈرتا ہوں یو بد دل کہ کہیں یہ موسا تمہارے دین کو تبدیل کر دیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دیں او یا فل ار دل فسادا اور اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ زمین میں فساد کریں یعنی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے انہیں قتل نہ کیا تو یہ زمین میں فساد کو ظاہر کر دیں گے وہ موسی موسی علیہ سلاۃ وسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرون تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مجھ میں وہ طاقت ہے میرا وہ مقام ہے ہم نے یہ باتیں نہیں کہیں بلکہ آجزی کا درس دیا بقول مُوسَى اور موسا علیہ السلام نے فرمایا انی ربی و ربی کم من کلی متکبر بے شک میں ہر متکبر سے میرے اور تیرے رب کی پناہ مانگتا ہوں یعنی میں اللہ تعالی سے پناہ مانگ رہا ہوں وہ میری حفاظت فرمائے گا لا یو بیوم الحساب ہر اس متکبر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا یہاں پر جب فرون نے کہا کہ وہ اپنے رب کو بلائے تو موسا علیہ السلام نے جواب میں گویا کہ اسے درس دیا کہ وہ صرف میرا رب نہیں وہ تیرا ربی ہے انی اول تو ربی و رب میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ مانگتا ہوں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھی اللہ سن